نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد الله لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ذلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقذة من لساني يفقه قولي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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِي الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ محمد رسول الله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 ذلك مسلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل كذر إن أخرج شطعه فآذره فاستغلزا فاستوى على سوقه يعجب الزراء, الزراء ليغيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات واد اللہ مغ فرت ہوں اجرا نظیم حضرت محترم انسانی سوسائٹی کے اندر پرپگنڈا ایک ایسی چیز ہے جب کوئی انسان یا کوئی جماعت پراپوگنڈا کرتی ہے تو ان حالات میں بڑے بڑے دانا اور اقل مند انسان بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں کہ جیسی بات سنی تو کچھ انسان تو اس پہ تحقیق کرتے ہیں اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے یادین آمنو ان جا فاسکم بنابا ان اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تصدیق ضرور کرو لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی دشمنی کے اندر یا کسی کی دوستی کے اندر جب کوئی بھی خبر ایسی سنتا ہے جو اس کی مطلب کی ہے پھر وہ اس پہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ غلط ہوگی یا صحیح یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو معاشرے کا رویہ ہے ان رویوں کے مطابق جو خبر ملے اسے قبول کرتا ہے یہ اس بات نے ہمارے دین کو ہمارے ایمان کو ہماری زندگیوں میں اتنا نقصان دیا ہے اور اس وقت تک دے رہی ہے اس کا احساس ہم نہیں کر رہے میرے عزیز مجلسوں میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے خلافا بتدریج جس طریقے سے خلیفہ بنائے گئے وہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر کس طرح خلیفہ بنے کیا حالات درپیش ہوئے اس میں کون کمپیٹیٹر تھا کون کون ایک دوسرے کے مخالف تھے وہ ساری بات آپ کے سامنے عرض کی کہ دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ زبردستی چھینی گئی حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور پراپو ہے جو مسلمان قبول کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت بھی یہ لوگوں کو بابر کروایا جاتا ہے کہ یہ زبردستی کیا گیا حالانکہ اس میں کوئی زبردستی نہیں تھی سیدنا عمر کے مخالف کوئی کمپٹیٹر نہیں تھا اور سیدنا عمر کی خلافت کی کسی نے مخالفت نہیں کی تھی بلکہ ہر وہ شخص جن کا نام لے کے پراپو کیا جاتا ہے وہ سب کے سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تھے اور آپ کی خلافت پہ خوش تھے اسی طرح گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو زخمی کر دیا گیا اور جب آپ کو حالات کے متعلق اپنی صحت کے متعلق یہ بات محسوس ہوئی کہ اب اللہ کا حکم آن پہنچا تو لوگوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جس طرح سیدنا ابو بکر نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا تھا آپ بھی مسلمانوں کو ان حالات میں مت چھوڑ کے جائیں ہمارے لئے خلیفہ منتخب فرما دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھے بندے جو ہیں ان کا نام دیا تھا پہلے تو سوچنے کی محلت مانگی پھر چھے بندے ان کا نام دیا تھا ان چھ بندوں کی شورا بنائی جائے اور تین دن کا وقت دیا جائے ان تین دنوں کے اندر یہ اپنا خلیفہ منتخب اپنے اندر میں سے کر لے اگر یہ اپنا فیصلہ نہ کر سکے تو عبداللہ بن عمر سے مشورہ لے لیا جائے لیکن خلافت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا اور میں آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل عرض کر چکا ہوں پہلے تین لوگوں نے دوسرے تین لوگوں کے حق میں وڈرا کیا اور پھر حضرت عبد الرحمان عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منصف مقرر کیا گیا کہ آپ نے میں میں تم دونوں کے حق شرط پہ ہوتا ہوں کہ تم مجھے اپنا فیصل مان لو میں تمہارے حق میں جو بھی فیصلہ کروں یہ ایک سیدنا عثمان تھے اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے تو حضرت عبد الرحمان عوف تین دن اور تین راتیں ایک لمحہ بھی سو کے نہیں دیکھا تھا لوگوں سے مشاورت کرتے رہے جو کبار صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا لوگوں کی رائے معلوم کی حا کے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹا کے جن خواتین کے متعلق معلوم تھا کہ یہ دنا اور عقل مند اور مشورہ اچھا دینے والی ہیں ان سے جا کے پوچھا گیا حتہ کہ آپ نے چلتے پھرتے بچوں سے بھی پوچھا کہ مجھے بتاؤ علی اور عثمان میں سے کسے خلیفہ بنانا چاہیے تو سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے جس کا اعلان بعد میں انہوں نے کیا میں نے مدینے کی گلیوں میں بچے عورتوں اور اور عقل مند لوگوں سے ہر ایک سے مشاورت کی ہر کا ایک ہی نکتا تھا کہ ہم آپ اگر کسی کو خلیفہ ہمارا بنانا چاہتے ہیں تو سیدنا عثمان بنا کو منا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میں نے اس کے بعد عرض کی تھی کہ میں دو باتیں ارض کروں گا آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اللہ پہلی بات ایک کہانی گڑی گئی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا پرانا کلیش تھا بنو امیہ یہ حضرت عثمان کے دادا کا نام تھا حضرت عثمان کے دادا امیہ کی اولاد جتنی تھی یہ بنو امیا کہلاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ایک کا نام تھا جس کا نام حاشم تھا یہ حاشم کی اولاد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی کہہ لاتے تھے تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو حاشم کا پرانا کلیش تھا جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا کلیش اپنا غم اور غصہ اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا یہ بعد میں جب خلافت کا معاملہ آیا تو انہوں نے یہ باہر نکالا اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جن کا کلیش ہو یا جن کے ساتھ زیادتی ہو کیا وہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان کو دیتے ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہو اب حضرت عثمان رضی اللہ سات رشتے میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کلیش کا ابھی سارا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے حضرت عثمان کی والدہ کا نام تھا عروا اوروا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پپھی کی دودھ تھی آپ کی پپھی کا نام ام حکیم تھا یہ حضرت علی کی پھپھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پپھی تھی ان کی بیٹی کریس اس کی بیٹی حضرت عثمان کی والدہ اوروا تھی یعنی یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ایک بیٹی کا رشتہ بنو امیہ کے ہاں ہوا جس عورت کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے یہ اسلام سے پہلے ہے اگر اسلام سے سے ہے اگر تو اونٹ کی طرح اپنا کلش کبھی چھوڑتے نہیں ہیں وہ تو ایسے خاندان سے کبھی رشتہ نہیں کرتے وہ تو ان سے بول قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں یہ تو اسلام میں آ کے انہیں سکھلایا کہ نہیں کتا تال کی کوئی چیز نہیں تو وہ جہلیت میں تو بڑے سخت تھے ان معاملات میں اس رستے پہ نہیں چلتے تھے جس رستے پہ دشمن آ رہا ہو تو حضرت عبد جو نبی کریم کے دادا تھے ان کی ایک بیٹی ام حکیم ان کی بیٹی کریس ان کی بیٹی اروا وہ, وہ حضرت عثمان کی والدہ تھی پھر جب اللہ اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو بھی مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لحب کا بیٹے اطبا اور اطیبا ان دونوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی جب اللہ نے اسلام نازل فرمایا آپ پہ نبوت نازل ہو گئی اور اس وقت ابو نے آپ پہ بکواس کی کہا تب یا محمد جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا اے محمد تو ہلاک ہو جائے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو اس کے مقابلے میں اللہ نے سورت نازل کی تب ابیب و تب وما کسب سَيَسْلَ نَارًا ذَاتَ لَحَبْ وَمْرَعَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَتَبْ تو یہ جب ابو لہب کو پتا چلا اس کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا کہ ہمارے متعلق محمد نے یہ بات کہی ہے وہ یہ تو مانتے ہی نہیں تھے نا کہ اللہ کی طرف سے وہ کہتے تھے کہ نبی کریم نے ہماری ہجو کی ہے یعنی اگر ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا ہے تَبَّتْ يَدَا عَبِي لَحَبٍ وَ حلاک ہو جائے ابو لہب اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ماغنا انہم مالہ و ما کسب اور اس کا مال اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا اور اس کی بیوی اس کی بھی ہلاکت ہے جب یہ باتیں ہوئی تو ان دونوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا عتبہ اور উতائبہ کو کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے آؤ انہوں نے ہماری ہجو کی ہے تم بھی نعوذ باللہ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو یہ دونوں گئے ایک نے تو صرف آرام سے یہ کہا کہ جاؤ میں اپنے باپ کے کہنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا اور آپ نے بد دیا اسے کہا تمہیں جنگل کا کتا کھائے گا اور جب اس کے باپ کو پتا چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو باہر نکالنا چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو کیا عورتوں کی طرح گھروں میں چھپائے ہوئے ہو کہنے لگا محمد نے بد دعا دی ہے یہ پوری ہو کے رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہی ہوا کہ جب لوگوں کے اسرار پہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ گئے تو رستے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بچوں کو درمیان میں سلانا اس کے ارد گرد خود سونا پھر جانور بٹھانا تاکہ میرے بچے تک کوئی پہنچ نہ سکے لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے کوئی نہیں ٹال سکتا جنگل کا شیر آیا اس نے جست لگائی سیدھا اس کے سر پہ جا کے اس کے سر کو پکڑا اُلٹھا کے بھاگ گیا اور اس کو کھایا جب اس تک لوگ پہنچے تو وہ مر چکا تھا اللہ نے پیارے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ انکار ہوا تو آپ اپنی بیٹیوں کے متعلق پریشان رہنے لگے تو ایسے حالات میں سیدنا عثمان حاضر ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے آپ کی بیٹی رقیہ جو ہے ان کا رشتہ طلب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورن یہ رشتہ منظور فرما لیا اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بن گئی مکہ کی زندگی میں پھر جب مکہ کے حالات بڑے سخت ہوئے تو انہوں نے بما اہل و ایال آپ نے اجازت دی کہ آپ لوگ حبشا چلے جائیں تو یہ حبشا چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد لوت یہ حضرت ابراہیم کے بطیجے تھے اللہ کے نبی تھے اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے قوم نے جب انہیں بہت زیادہ عذیتیں دیں تو یہ بما اہل و ایال انہوں نے ہجرت کی کہنے لگے لوط کے بعد اگر کائنات کے اندر کسی نے اپنے اہل و ایال کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ عثمان ہے جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اس وقت آپ کے وطن سے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ اللہ تھا یعنی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا تھا جو چھ سال کی عمر میں بعد میں فوت ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کلسوم کا رشتہ سیدنا عثمان سے کر دیا اب یہ دو بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں آئی اگر ان کے ذہن میں کلیش ہوتا حضرت عثمان لیتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیتے اگر آپ فیصلہ کر بھی لیتے تو اللہ وحی کر کے کہتا کس کو رشتہ دے رہے ہو جس کے دل میں تمہارے متعلق بغض ہے میرے بھائیوں بغض نہیں تھا یہ اللہ کے پسندیدہ تھے میں نے پچھلی جمع... پچھلے جمعہ بھی یہ بات عرض کی تھی جب آپ نے ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ کیا تو آپ نے جب انہیں ان کی رخصتی کی تیسرے دن جا کے پوچھا میری بیٹی بتاؤ تمہیں اپنے خامد کے متعلق کوئی ایسی بات تو نہیں تیرے باپ نے غلط فیصلہ تو نہیں کیا وہ کہنے لگی نہیں ابا جتنی, جتنی آسانی اور جتنی محبت دی ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور آپ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کے حق میں دعا دی اور جب یہ بھی تقریباً تین سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی ان میں بھی فوت ہو گئی تو حضرت عثمان بڑے پریشان رہنے لگے تو آپ نے ایک دفعہ جا رہے تھے تو بلایا حضرت عثمان نے سنا ہی نہیں وہ اپنی بات اپنے ذہن کی کسی سوچ میں مگن تھے تو آپ نے بلایا پھر کہا عثمان کیا بات ہے کہنے لگے رسول اللہ ذہن پریشان رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بن گیا یعنی آپ اس بات پر بڑے رنجیدہ تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کا داماد تھا اور بیٹی کے فوت ہونے کے بعد مجھے چھن گئی اس بات پہ بھی بڑے پریشان تھے تو نبی کریم نے اس وقت آپ کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا عثمان اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی تو میں تیرے ساتھ بیاہ کرتا تو نے مجھے بیٹیوں کے حق میں بہت سکھ دیا ہے میں تجھ سے بڑا خوش ہوں اس معاملے میں یہ تو معاملے ہیں انفرادی پھر اس کے بعد جب یہ خلافت ملی سب کچھ ہوا اگر یہ خدا نخاستہ سیدنا علی کے خاندان میں کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی یا ان کے ذہن میں کلیش تھا تو بعد میں پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو میرے عزیز بھائی حضرت عثمان کے ایک بیٹے تھے آبان آبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کے بیٹے ان کا نام تھا عبداللہ اللہ بن جعفر عبداللہ اللہ بن جافر جن جعفر تیار کہتے ہیں جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے اور یہ حضرت حسین کے بہنوں ہی تھے حضرت حضرت حسین کی بہن زینب ان کی ایک بیوی تھی ان کی بیٹی ان کا ان کی شادی حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ کے ساتھ ہوئی یعنی حضرت علی کے بھائی کے بیٹے نے اپنی شادی اور حضرت حسین کے بہنوئی تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جس کا نام ام میں کلسوم تھا اس کی شادی عثمان ابان بل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کی پھر اسی طرح ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام آپ نے سکینہ سنا ہوگا یہ کربلا میں بھی سکینہ ساتھ تھی بڑا نام لیتے ہیں ان کا اس سکینہ کی شادی زید بن عمر بن عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے ہوئی تھی یہ اس کے بعد ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا اس فاطمہ کی شادی فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کی شادی عبد اللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دوسرے پوتے کے ساتھ ہوئی تھی پھر اسی طرح ساتواں ایک رشتہ ہوا تھا حضرت حسن کی بیٹی کا جس کا نام ام قاسم تھا ام قاسم بنت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شادی حضرت عثمان کے بیٹے آبان کے بیٹے مروان کے ساتھ رشتے اسلام لانے سے پہلے اسلام جب آیا نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دو سید سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کو دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کے خاندان سے چار رشتے حضرت عثمان کے بیٹوں اور پوتوں کو دیے گئے اگر یہ ذہنی کلیش تھا اگر یہ زیادتی ہوئی تھی تو پھر یہ رشتہ داریاں کیسی تھی آج جو بکواس کرنے والے لوگ ہیں آج جو ان پہ زبان درازی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کا جواب دے کہ اگر انہوں نے یہ ساری باتیں قبول کر کے اپنی بیٹیوں کے رشتے انہیں دیے اور ان کے ساتھ خاندانی مراسم بنائے انہیں اپنا داماد داماد بنانا قبول کیا تو ایسا کیوں کیا پھر؟ تو اسی طرح میں عرض کر چکا ہوں اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادتی کی تھی تو سیدنا عمر کو بھی حضرت علی نے اپنی بیٹی امہ کلسوم جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی اس کا رشتہ سیدنا عمر کو دیا حالانکہ سیدنا عمر عمر میں بہت بڑے تھے اور یہ بیٹی عمر میں چھوٹی تھی اس کے باوجود سید رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں اپنا داماد بنایا تو اگر رشتہ داریوں کی بات ہے تو کیا یہ سارے رسول اللہ کے رشتہ دار نہیں تھے حضرت ابو بکر رسول اللہ کے سسر تھے حضرت عمر یہ رسول اللہ کے سسر تھے اور حضرت علی کے داماد تھے حضرت عثمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی بیٹیاں جو ہیں ان کے گھروں میں آباد رہی اور کسی کو ایسا نہیں ہوا کہ کبھی تلاک ہوئی ہو یا آپس میں کلیش ہوا ہو یا کسی کی زندگی کو تنگ کیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ بنو حاشم اور بنو امیہ کا جہلیت میں کلش تھا اور جہلیت اسلام لانے کے بعد یہ کلش دوبارہ ابھر آیا یہ جھوٹ ہے بالکل اور میرا خیال ہے ہر زی شعور انسان اور میں یہ عرض کر دوں میں نے یہ سات رشتے گنائے ہیں میں ان شاء اللہ عزیز پابند ہوں ان کی ثبوت دینے کا یہ کوئی اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا رسول اللہ کے گھرانے پہ بہتان نہیں لگا رہا کہ آپ کی بیٹیوں کے متعلق یا ان کی تزلیل کے متعلق نہیں کر رہا یہ عمر ہے یہ سب کچھ ہوا تھا اگر یہ سب کچھ ہوا تھا تو پھر جو پر ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے متعلق تحقیق کی عادی نہیں ہیں تاریخ تو بہت دور کی بات ہے ہم تو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہم تو رسول اللہ کے فرامین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر کوئی شخص صرف ایک پارے کا ایک پارے کا ترجمہ پڑھ لے اسے صرف یہ بات سمجھ آ جائے گی عقیدہ کیا ہوتا ہے دین کیا ہے معاملات کیسے چلتے ہیں پورا قرآن تو بہت بڑا ہے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چالیس حدیث امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اربائی نے کے نام پہ چالیس احادیث اکٹھی کر کے لوگوں کے سامنے رکھی تھی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ علم نہیں پڑھ سکتا بہت زیادہ باتیں نہیں اگر پوری زندگی کا احاطہ کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی یہ چالیس باتیں اپنے سامنے رکھ لے اس کی زندگی بدل جائے گی وہ چھوٹی سی کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اربعینِ نوی اور اس میں معاشرتی معاملات تجارت عقیدہ عبادات معاملات ہر چیز کی ایک ایک حدیث بیان کر دی ہے انسان اگر سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تاریخ تو آگے کی بات ہے ہم اس معاملے میں بھی اگر تحقیق میں پڑھیں گے دیکھیں گے تو ہمیں بہت سی باتیں ایسی سامنے آئیں گی کہ جس کے متعلق ہم حیران رہ جائیں گے کیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا میں اطرار کرتا ہوں خود کہ بہت سی باتیں جب تاریخ کو کنگال رہا ہوں ان باتوں کو دیکھنے کے لیے اس کی کھوج لگانے کے لیے تو بہت سی باتیں ایسی سامنے آئی ہے جو پہلے نہیں معلوم تھی اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے دین کی بنیاد جڑ جہاں سے دین ہمیں ملا ہے ان لوگوں کے متعلق ہم غلط تصورات بنا چکے ہیں ان تصورات کو زائل اسی وقت ہوں گے جب ہم ان کی تحقیق کریں گے تو اللہ ہمیں توفیقرمائے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب اس خلافت کے اندر دو کمپٹیٹر تھے ایک تھے سیدنا عثمان دوسرے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما اب سیدنا علی کے مقابلے میں حضرت عثمان کو لوگوں نے کیوں ترجیح دی اس کے اسباب کیا تھے تو یہ مختصراً آپ کے سامنے چند واقعات پر عرض کرتا ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ کہ حضرت عثمان ڈیزرو کرتے تھے انہیں کا حق تھا پہلی بات سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک عورت آئی آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا یہ معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا بی بی کل آنا میں تمہارا معاملہ کر دوں گا وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوئے یعنی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ نہ ہوئے آپ نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا تو بس لوگ ذرا وہمی ہوتے ہیں کہنے لگی اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا عمر سے لے لینا کہا اگر عمر بھی نہ ہوئے کہا عثمان سے لے لینا کہا اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو کہا تم بھی مر جانا تو یہ ترتیب جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلی تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی حیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کی راوی ہیں آپ کے کپڑے جو ہیں یہ آپ کی ٹانگیں اور پنڈلی ننگی تھی اس وقت آپ لیٹے لیٹے ایک شخص نے اجازت مانگی پوچھا کون کہا بو بکر آپ نے بلا لیا لیٹے رہے آئے انہوں نے بات کی بات کر کے اپنا مقصد جو بھی بیان کرنا تھا کیا آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا چلے گئے پھر آئے ایک شخص آیا انہوں نے اجازت طلب کی آپ نے پوچھا کون ہے کہا عمر آپ نے کہا آجاؤ عمر آگئے کہا کیا بات ہے بات کی جو معاملہ تھا وہ سارا ڈسکس کیا چلے گئے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اجازت طلب کی تو آپ نے پوچھا کون کہا عثمان آپ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے کپڑے درست کر لیے آپ نے بھی بات کی چلے گئے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی آئے تھے آپ اسی طرح لیٹے رہے پھر آپ حضرت عمر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے اسی طرح آپ نے جواب دیا جب عثمان آئے تو آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے اپنا لباس درست فرمایا یہ کیا سبب آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں تیرا نبی کیوں نہ کرے اللہ رب العزت کہ فرشتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیاء کرتے ہیں اسی اس طرح ایک مرتبہ آپ ایک باگ کے کومے میں بیٹے ہوئے تھے آپ نے دروازے پہ حضرت ابو موسیٰ شعری کو کھڑا کیا ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا کہ آپ نے کہا آپ بیٹھے ہوئے تو اب ابو موسا شریف کو کہا کسی کو آنے نہیں دینا ایک شخص آئے انہوں نے کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم ہوا ہے آپ یہاں تشریف فرمایا انہوں نے کہا ہاں لیکن اجازت نہیں دی ہوئی کہنے لگے آپ میرا جا کے کہیں میری اجازت مانگیں اگر وہ دیں گے تو میں آ جاؤں گا حضرت ابو موسا شہری اندر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ اسے جنت کی بشارت دو اور اسے کو آ جاؤ حضرت ابو بکر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانے بھی ننگی تھی کے اندر کاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے آ کے حضرت ابو بکر ساتھ بیٹھ گئے پھر حضرت عمر آئے انہوں نے بھی اجازت طلب کی آپ نے کہا انہیں جنت کی بشارت دو وہ بھی اندر آئے آپ کے ساتھ اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح دوست دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے حضرت عثمان آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا انہیں بھی جنت کی بشارت دو اور آنے کی اجازت دے دو تو جب ایسا ہوا تو آپ نے فوراً اپنا لباس درست کیا تو ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے فرمایا اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں کیوں نہ حیا کروں کئی مرتبہ یہ معاملات ہوئے تھے اسی طرح ایک مرتبہ آپ دونوں یہ تینوں ساتھی آپ کے ساتھ تھے آپ جا رہے تھے بہت پہاڑ کے اوپر پہاڑ نے کامپنا شروع کر دیا آپ نے اپنی اللہ کے نبی کے یہ پیارے ساتھی یہ اللہ کے نبی کے بالکل قریبی تھے اور ہر شخص میں ایک نہیں کئی درجنوں صحابہ کے یہ معاملے پڑ چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت عمر کو سب سے بہتر حضرت ابو بکر کو بنیاد پہ حضرت عثمان کو تقویت ملتی تھی سید علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح آپ کے اندر بڑی خیر خائی تھی رفاہیت کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اس کی دو تین مثالیں عرض کرتا ہوں ویسے تو سینکڑوں مثالیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے مدینے کے اندر ایک ہی کنواں میٹھا تھا باقی سب کڑوے تھے پانی کے وہ زمینوں کو تو لگایا جا سکتا تھا پیا نہیں جا سکتا تھا ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں آج بھی وہ کنواں موجود ہے مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا جو مالک تھا وہ پانی بیچا کرتا تھا جو لوگ پانی لیتے پیسے دے کے لیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا کون شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں حضرت عثمان کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں لیتا ہوں جی گئے اس سے بات کی وہ کہنے لگا میرا تو یہی ذریعہ معاش ہے میں تو نہیں دوں گا آپ نے فرمایا جتنے پیسے مانگو میں دے دیتا ہوں اس نے کہا پھر ایسے کرو آدھا کنواں دوں گا آدھا نہیں دوں گا آدھے کنویں کا سودا ہوا بیس ہزار درہم میں آپ نے ادا کیا اور طے یہ پایا ایک دن حضرت عثمان پانی نکالیں گے اور ایک دن وہ شخص اپنا پانی نکالے گا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں آدھا دوں گا میرا بھی معاملہ چلتا رہے گا چلو یہ بھی کریں لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو بڑی فہم دی تھی آپ نے کہا آدھا ہی صحیح دے دو تو وہ کہ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی حضرت عثمان سارے مدینے میں اعلان کرتے جس جس نے پانی لینا ہے لے جاؤ سارے لوگ اس دن پانی لے جاتے جس دن اس کی باری ہوتی وہ بیٹھا رہتا کیونکہ آپ پیسے نہیں لیتے تھے وہ پیسے لیتا تھا پھر اس نے کہا جی میں رہا آپ دوسرا عدہ بھی لے لے حضرت عثمان نے وہ لے کے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے میری بات زین میں رکھیں کہ جب کسی انسان پہ احسان کیا جائے وہ کتنا ہی احسان فراموش کیوں نہ ہو لیکن وہ احسان کو یاد ضرور رکھتا ہے اسے یہ بات زین میں رہتی ہے اس نے میرے ساتھ بلائی کی تھی اور یہ تو پورے مدینے کے لوگوں کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے غریب اور امیر سب کے ساتھ بلائی کی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح مسجد نبی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بھر گئی مسلمان بھرنے شروع ہوئے تو آپ نے فرمایا مسجد نبی کے ساتھ ہی ایک مکان تھا بہت بڑا آپ نے فرمایا کون ہے جو مکان لے کے مسجد کو وقف کر دے میں اسے جنت میں بہترین گھر کی ضمانت دیتا ہوں سیدنا عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے میں یا رسول اللہ دیتا ہوں. اور مسجد نبوی کی توسیع سب سے پہلی جو تھی اس کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور یہ بھی ایک بڑا بہت بڑی بات ہوتی ہے لوگ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو جگہ دینے والا کون شخص ہے اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اسی طرح میرے عزیز بھائیو نو فتح مکہ کے بعد تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت بڑی سختی ہو گئی تھی یعنی پھل پکنے کے قریب تھا آپ اس کی مثال اسی طرح سمجھے کہ ایک تنخواہ دار آدمی پہلی تاریخ سے لے کر بیس تاریخ تک بہت عیش میں رہتا ہے پھر جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر دس دن گزارنے بڑے مشکل ہوتے ہیں آخری دس دن تنخواہ دار کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں اسی طرح کاشتکار جو ہوتا ہے جب اس کی کھیتی آتی ہے اس وقت بڑی آسانی جب اگلی فصل کے لیے وہ پیسے لگاتا جاتا ہے لگاتا جاتا ہے جب فصل قریب ہو تو وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے اس وقت مدینے میں فصل بالکل پک کے تیار تھی ابھی کٹنے کا وقت نہیں آ تھا لوگوں میں تنگی تھی تو اس وقت حریکل نے دمشق میں آ کے اپنی فوج کو ترتیب دینا شروع کیا کہ اسلامی سلطنت پہ ایک زبردست وار کیا جائے انہیں ابھی سے ختم کر دیا جائے تاکہ آگے نہ بڑھ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیدار مغز تھے آپ نے فوراً لوگوں کو کہا کہ یہ تیاری کرو ہم تبوک کے مقام پہ جو دمشق کی جانب جا کے ایک میدان ہے وہاں جائیں گے اور اس کا رستہ روکیں گے لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن ان اس فوج کے اخراجات پورے نہ ہو سکے کہ جس سے اتنی دور اسے جیش العفرت کہتے ہیں تنگی والا لشکر بہت معاملے حالات تنگ تھے ان حالات میں آپ نے ترتیب دیا پھر آپ نے آخر لوگوں سے کہا لوگوں کوئی ہے تم میں جو اس جیش کی تیاری میں معاونت کرے ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو رہا حضرت عثمان اٹھے کہنے لگے ایک سو اونٹ بما سامان دیتا ہوں آپ نے پھر اعلان کیا کہا ایک سو اونٹ اور دیتا ہوں آپ اعلان کرتے رہے یہاں تک کہ نو سو چالیس اونٹ بما سامان چالیس گھوڑے بما سوار آپ نے دیے یہ ایک ہزار سواروں کے لیے سامان مہیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے کیا اور اس کے بعد آپ گر گئے گھر سے آپ دینار لے کے آئے ایک بہت بڑے کپڑے میں آپ نے وہ گٹڑی اٹھائی ہوئی نبی پاک کے سامنے رکھے یہ دینار تھے بیس ہزار دینار جو پانچ کلو سونا بنتا ہے اتنی بڑی چیریٹی شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی جو سیدنا عثمان نظیر اللہ تعالی نے کی اور نبی پاک اس طرح وہ دینار جو ہے سکے تھے سونے کے انہیں الٹ پلٹ رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے کہا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے ان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ان کے لیے جنت کے واجب ہونے کا میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تو یہ وہ چیزیں تھیں پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر بکر کے دور میں ایک وقت آیا مسلمانوں کے اندر یہ قحط پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی اتنی تنگی ہو گئی ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب مل کے خلیفت اور رسول حضرت ابو بکر کے پاس گئے ان سے جا کے عرض کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں اور آپ اس معاملے میں کچھ کیجئے آپ نے انہیں کہا صبر کرو آج رات تک حضرت عثمان چونکہ حضرت ابو بکر کے وزیر بھی تھے سیکٹری تھے اور حضرت عثمان کے جملہ معاملات کا پتا تھا حضرت ابو بکر کو انہیں پتا تھا کہ آج حضرت عثمان کا ایک کافلا آ رہا ہے جو گندم لے کے شام سے مدینہ پہنچنے والا ہے اور آپ کو پتا تھا کہ اسمان ایسے حالات کو دیکھ کے رہیں گے نہیں حالانکہ نہیں ہے اور رات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سو اونٹ لدے ہوئے گندم کے آ گئے اب ایک تاجر کے لیے بہت بڑی خوشی تھی کہ لوگوں کے اندر کوئی جنس موجود نہیں تھی وہ جتنے مردی پیسے کما لیتے جس بھاؤ میں مردی دے لیتے مناپلی بھی تھی جب آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اسے رکھوایا تو آپ کے دروازے پہ ایک جمے غفیر تاجروں کا اکٹھا ہو گیا دروازہ کٹکھٹایا گیا آپ باہر آئے آپ نے سب کو و وسہلن کہا کیا بات ہے کہنے لگے آپ کا جو مال آیا اس کا سودا کرنے آئے بیٹھو بیٹھے ہر بندہ بڑھ چڑھ کے بولی لگانے لگا آپ نے کہا لگاؤ بولی کیا لگاتے ہو ہر بندہ بڑھ چڑھ کے بولی لگانے لگا کہ سب سے بڑی بولی یہ دی کہ جتنے میں آپ نے خریدا ہے بیس فیصد مجھ سے زائد لے لو آپ نے فرمایا بس اور کوئی ہے تو بتا دے جب اور کوئی نہ بولا کہنے لگے وہ شخص کہنے لگا اس سے زیادہ تمہیں قیمت کوئی نہیں دے سکتا آپ نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس سے زیادہ مل رہی ہے کہا وہ کون تاجر ہے ہمارے علاوہ جو تمہیں دے رہا ہے کہا وہ تاجر تو نہیں وہ میرا مالک اللہ ہے وہ مجھے دس گنا زیادہ دیتا ہے سارے تاجروں گواہ ہیں نا مسلمان اس وقت تنگی میں ہیں میں اپنا سارا غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی تے یہ وہ چیزیں تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھی کہ سیدنا عثمان وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر حالات میں مسلمانوں کی مدد کی تھی یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے حضرت علی پہ فقیت دی تھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سبب بنا تھا حضرت عثمان کی خلافت کا اور اس میں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں جب آپ کی بیعت ہوئی تو سب سے پہلے اس اس سالس نے, اس جج نے کی تھی جسے سیدنا عمر نے مقرر کیا تھا عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان کی دوسرے نمبر پہ بیت کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو یہ یہ جو پر ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ہمارے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک کلیش تھا مسلمانوں کا ایک ایسا روپ دکھایا جاتا ہے جیسے ان کے پاس ان باتوں کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں تھا میرے عزیز بھائیوں اصل مسلمانوں کا چہرہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا چہرہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کتنے خیر تھے وہ اپنے دل میں کتنا خوف خدا رکھتے تھے وہ اپنے آپس میں کتنے اچھے تعلقات رکھتے تھے ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں ہم انہیں دشمن بنا کے حق اور باطل کے مر کے بنا کے پیش کر رہے ہیں اللہ عزو باللہ تو میرے عزیز بھائیوں یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہوں تھے اور یہ بات یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کروں <خصف> آپ نے فرمایا پانچ لوگوں کے متعلق ایک بات فرمائی آپ نے فرمایا ارحم ہم امتی ابو بکر میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل جو انسان ہے ان کا نام ابو بکر ہے پھر فرمایا وہ اشد اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت جو بندہ ہے ان کا نام عمر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر فرمایا وہ اسدوحا حیا عثمان سچائی میں بہت زیادہ بلندی پہ اور حیا کے اندر بہت عظیم جو انسان ہے ان کا نام عثمان بن عفان ہے اور پھر فرمایا وہ آلم بل جو حرام اور حرا حرا حرام اور حلال کے معاملات میں سب سے بڑا عالم میرے ساتھیوں میں معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ نے فرمایا بال کتاب اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں خوبصورت انداز میں پڑھنے میں سب سے بہترین بندہ عبی بن قاب ہے اور میں عارض کروں عبی بن قاب وہ بندے ہیں جن کے متعلق اللہ نے وہی کر کے نبی کریم کے پاس جبریل کو بھیجا اور کہا جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہو کہ وہ عبی سے کہیں وہ سورت بینا سنائے تیس میں پارے کی ایک سورت ہے بینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے تشریف لے گئے حضرت عبی کے گھر انہیں کہا رب نے کہا ہے کہ صورت سناو. کہا رب رب نے نے ہے کہ میرا نام لیا ہے کیسے عظیم لوگ تھے کہ جن کے نام لے یہ اس کے رب نے خوش دو. اتنا پیار کرتا تھا ان کا رب ان کے ساتھ اے اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے تو کہا سب سے بہترین اخرا کتاب اللہ تعالیٰ ابین اللہ کی کتاب کو سب سے بہتر انداز میں پڑھنے والے ابی ہیں وہ عالم فرائضی اور فرائض کے علم میں سب سے زیادہ مہارت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عن کا ہے اور کہا ولی کل امتن امین ہر امت کا ایک امین امانت دار شخص ہوتا ہے وہ امین اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ وہ پاک پاکباس لوگ تھے جن کے متعلق ہمیں پروپگنڈے کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دیانت نہیں کی تھی جن کی دیانت اللہ مانتا ہے جن کو اللہ امین کہتا ہے جن کو اس کا رسول سچا کہتا ہے جن کو ان کا رسول رحم دل کہتا ہے اللہ کے دین کے معاملے میں سخت کہتا ہے جنہیں عیاء اور ایمان والا کہتا ہے جنہیں سب سے زیادہ عالم اور اچھا کاری کہتا ہے ہم ان کے متعلق اپنی زبان دراز کریں اللہ کو کیا جواب دیں گے تو میرے عزیز بھائیوں آخری بات یہ مارض کر دوں ان میں جتنی روایات صحابہ کے خلاف آتی ہیں ان کو کرنے والے تین بندے ہیں ایک کا نام ہے محمد بن صاحب قلبی یہ بدترین قسم کا رافضی شیعہ تھا دوسرا ہے ابو مخنف لوت بن یاحیہ تیسرا ہے نصر بن مزاحم بن یہ منقری، یہ کوفے کا رہنے والا یہ سارے کے سارے شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتے تھے اور جتنا جھوٹ بولا ہے تاریخ میں ان تینوں خناسوں نے بولا ہے اور جسے ہمارے محرخین نے بغیر کسی تحقیق کے لکھ دیا ہے اور یہ باتیں ہمیں بتلاتی ہیں اور اس کے بعد یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اس بات کی وحی کے ذریعے پہلے خبر دے دی تھی اما جیائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت ہمیں کہا گیا میرے صحابی کو بلاؤ ہم نے کہا ابو بکر کو آپ نے فرمایا نہیں ہم نے کہا عمر کو کہا نہیں ہم نے کہا عثمان کو آپ نے کہا ہاں پھر بلائیا تو ہمیں سب کو نکال دیا اور آپ ان سے باتیں کرنے لگے اور آپ کا رنگ بدل رہا تھا بار بار متغیر ہو رہا تھا حضرت عثمان کا رنگ اور آپ نے انہیں دلاسا دے کے ہم نے یہ بات سنی کہا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اسے اتارنا نہیں ہے وہ کمیز سے مراد خلافت ہے اور کہا تم حق پہ ہو گئے اور جو تمہاری مخالفت کرے گا اور تمہیں قتل کریں گے تم قتل تو ہو جانا خلافت کا خوا... اب اپنے سے اپنے جسم سے نہ اتارنا اور تمہیں میں صبر کی نصیحت کرتا ہوں حضرت عثمان نے آپ سے عہد کیا تھا اس لیے حضرت عثمان نے اس سارے معاملے میں کوئی کلیش نہیں کیا آپ نے مظلومانہ شہادت تو دے دی اور آپ کو شہید کرنے والے منافق ہیں بدترین لوگ ہیں اللہ رب العزت ہمارے اس پاک پیارے صحابی خلیفت الرسول رسول عثمان بن عفان کی شہادت کو قبول فرمائے ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو شہید کیا گیا پھر یہ خلافت سیدنا علی کے پاس آئی کس طرح آئی اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا اکولا اقول اللہ, اللہ.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 یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بھائی بھائیوں سے اپیل ہے کہ میرے بھائی کا آج دل کا اپریشن ہے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ عملہ اجلاتہ فرمائے ہمارے ایک ساتھی عزیز و رحمٰن اپل صاحب ان کی اہلیہ گر گئی ہیں جن کی وجہ سے چوٹ لگی ہے صاحب فراش ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ عملہ اجلاتا فرمائے <laughs> ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے جس کی طبیعت کافی خراب ہے اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں بھی ان پہ رحم فرمائے اور اس بیٹی کو صحت والی زندگی عطا کرے عبد الروف مغل یادگار اسٹیل والے کی زوجہ محترمہ عبد الحنان یاسر کی والدہ منگل کے دن وفات پا گئی ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے خالد جاوید صاحب مین والے قزائی گئے ہیں للہ راجعون اللہ ان کی مغفرت فرمائے گزارش ہے میرے والد محترم کا انتقال ہوئے ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے میری والدہ عدت میں ہے مسئلہ یہاں عرض ہے کہ ان کی بیماری کی صورت میں کیا ان کو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جانا شریک طور پہ جائز ہے کہ نہیں دیکھیں اگر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو آپ رات باہر نہیں رکھیں گے کہ اسے واپس لے آئیں تو رات کو کسی صورت وہ باہر نہ رہیں عدت کے دنوں میں وہ ان کا واپس آنا ضروری ہے یہاں ایک بات کی وضاحت عرض کر دوں عموماً مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ بیوہ کی عدت اور متعلقہ کی عدت ایک طرح کی ہے حالانکہ غلط ہے جو متلکہ کی عدت ہے اس میں وہ باہر آ جا سکتی ہے میک اپ بھی کر سکتی ہے شادی بیاہ پہ فوتگی پہ ہر جگہ جا سکتی ہے صرف وہ شادی نہیں کر سکتی بیوہ کی عدت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتی تو یہ متلکہ کو بھی گھر کے اندر بند کر دینا یہ کسی صورت اسلام کا حکم نہیں ہے میرا موٹر سائیکل سیونٹی نو گیارہ چودہ کو چوری ہوا پیپلس پارٹ پیپلس کلونی تھانے کے ایس ایچ او محمد افسلاوان پندرہ دن سے ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے آپ ایپلیکیشن دیں ایس ایس پی صاحب کے دفتر میں امید ہے मेरा شاء اللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ زیادہ تر میرا خیال ہے جو موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں عموماً وہ پھینک جاتے ہیں تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں مصیبت نہ پڑے تو یہ میں پولیس والوں سے بھی عرض کروں گا کہ لوگوں کی ہیلپ کریں آپ نے ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں اپنے معاملات کا جواب دینا ہے لوگوں کے ساتھ رحم کالا معاملہ کریں تاکہ اللہ بھی آپ پہ رحم کرے اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو مت تصور کریں اللہ رب العزت بھی کوئی رحم والا معاملہ فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے گھریلو ملازمن پر آج کل بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے جس میں زیادہ تر چھوٹی یتیم بچیاں ہیں اگر ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ان کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں عرض کر دوں کہ جو لوگ دن اور رات گھروں میں ملازم رکھتے ہیں پہلے تو خود ہی خواتین گھر کی ہر چیز پہ رسائی دے دیتی ہیں اور پھر جب وہ کوئی چیز گم جاتی ہے تو پھر ان کی شامت آتی ہے یہ بھی ممکن ہے انہوں نے ہی چرائی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہیں ادھر ادھر رکھ دی جائے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں ایسے ملازم رکھ کے اپنے گھر میں خود ہی دعوت دینا یہ ہے ہی غلط اور پھر اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ ملازم رکھے جاتے ہیں فل وقت انہیں تنخواہ نہیں دی جاتی یا دی جاتی ہے تو بہت کم ماں باپ سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم اس بچے یا بچی کو پڑھائیں گے بھی اور اس کی شادی بھی کریں گے جب شادی کا وقت آتا ہے تو پھر مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں جی زکات سے ہم کر سکتے ہیں ساری زندگی کام کروایا اس سے اور بعد میں آگے پوچھتے ہیں جی زکات سے اس کی شادی کر دے یہ بڑا عجیب و خریب معاملہ ہم نے بنایا ہوا ہے یہ اللہ کے ساتھ دھوکھا نہ کرے جب ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نصیحتیں آپ کے آخری وقت پہ آپ نے کی تھی آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں دو باتوں کا خیال ضرور رکھنا ایک نماز کا اور ایک اپنے ملازموں کا ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا اور یاد رکھنا جو غریب بے بے بس اور بے پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ بڑا خوش ہوتے اور اس کے باپ نے نئی شادی کر لی تو اس نے کہا تم پہلی ماں اور دوسری ماں میں کیا فرق محسوس کرتے ہو کہنے لگا میری پہلی ماں جو تھی وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے اس نے کہا کیا کہا لگا جب بھی میں غلط کام کرتا تھا کرتی نہیں تھی تو چونکہ وہ اصل ماں تھی وہ ممکن ہی نہیں تھا اسے بھوکا دیکھ سکتی تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اگر ہم کسی کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کی طرح رکھے جس طرح ہمارے بچے غلط کر غلطی کرتے ہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں نا اس طرح ان یتیموں کو بھی نظر انداز کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے تو آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھے گا جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کر دیں گے تو یہ یتیم تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کچھ بھائیوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک بہت بڑا کلیش کھڑا کیا گیا ہے ہمیں سیاسی کلیش سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کرتا ہے کیونکہ, کیونکہ کسی سے بھی جو موجود ہے جو آنے والے ہیں کسی سے کوئی توقع نہیں یہ سب جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں کسی سے کوئی نہیں لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے یہ ہماری قوم کو برباد کرنے کے مترادف ہے کہ پانچ چھ سو عورتیں ہیں جو ہائر کی گئی ہیں اور ہر جلسے میں سب سے پہلے انہیں بٹھایا جاتا ہے تاکہ جتنے گندے لوگ ہیں وہاں پہنچ جائیں اور بدقسمتی یہ کہ جن لوگوں نے کبھی اپنی عورتوں کو بازار تک نہیں لے کے گئے تھے وہ جلسوں میں لے جا رہے ہیں اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پردے اتارے جا رہے ہیں اور ناچ اور گانا سارا, سارا کر کے اور یہ کہا جا رہا ہے اس سے ایک نیا پاکستان وجود میں آئے گا اللہ ہمیں ایسے پاکستان سے بچائے جس میں سارے کے سارے کنجر بن جائیں الایا زب اللہ ہم ہم پہ رحم فرمائے اور یہاں ایک کلیش کی صورت بن رہی ہے ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ کوئی کسی بھی انسان کا نقصان ہو اللہ رب العزت یہ معاملہ آسانی کے ساتھ گزار دے اللہ ہر کے بچے کی حفاظت فرمائے اور اللہ مالک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے یہ سیاسی کلیش ذاتی کلیش تک پہنچ گیا ہے نفرت کرنی شروع کر دی ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے حتیٰ کہ جو رشتے دار ایک سے ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے صرف اس سیاسی کلیش کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹی ہو گئے ہیں یہ بدترین جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں ہم سے کروایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ سبق نفرت کا دیا جا رہا ہے اسلام نفرت کا سبق نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے چار باتیں کہی تھی افشی السلام ایک دوسرے کی سلامتی کے زامن بن جاؤ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہمارے قائدین سیاسی ہیں یا مذہبی ہمیں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعوت دیتے ہیں تو خدا کے لیے ہم اپنے دل میں ہی سوچ لیں کہ ہم ان خناسوں کے پیچھے نہ لگے ہم مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں یہ ملک برباد ہو جائے گا انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا انہی مل... لوگوں کی وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا اور آنے والے لوگوں سے بھی کوئی خیر کی توقع نہ رکھنا کیونکہ ان کی اپنی زندگی دیکھ لو بدترین اور گندی زندگی گزارنے والے یہ لوگ ہیں یہ لوگوں کو کیا خیر دیں گے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تو ہمارے ملک کو امن نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کو خیر سے بھر دے اے اللہ ہماری دلوں کی قدور پہ ختم کر دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے دور فرما اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما سبحان رب